بسمیلحروہ ان اور میو نال شروع اللہ کا نام لے کر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 ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فانق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط وأنتم لا تشعرون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 ص اللہ علیہ وسلم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 یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے فَإِن دَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ان الله يحب المقتصدين انما المؤمنون اخوه فاصالحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق اپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو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 مزوسکم و بزو بل السم الفسو بدل امل الام وال مومنو مرد مردوں سے تمسور نہ کریں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 أيها الذين آمنوا كثيرا من الظن إن بعض الظن چیب ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ہب اح احدكم ان کل لحم مہی ميتا فكرهتموه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 اور اللہ کا ڈر رکھو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو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 اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے آمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا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 یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں قل اللہ تو شعین علی مون علیہ تم علیہ اسلم کم بِلَّهِ بل يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنْ <تصفيق> سَأَلُوا